جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قطع کر کے لکھے گئے علیحد علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں اور مقطع چادر کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں یعنی اس میں مختصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے جو سورت کا پورا خلاصہ ہوتا ہے یہاں اٹھائیس حروف میں سے جو حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وہ آدھی ہیں چودہ ہیں آلیف ہ سیند سین کیف نیم لام لام نون, نون ہودہ حروف مقطعات ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ غیر مقطعات ہیں اب دیکھیے اس کی مثالیں جو انتیس صورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں اس طریقے سے بنے ہوئے اور یہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں اب اس کے پڑھنے کی جو صورت ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ جب آپ پرانے پاک کی تلاوت کریں تو غلطی نہ کریں اب بعض کے اوپر مد ہے بڑا بعض کے اوپر صرف کھڑا زبر آئے گا لہذا جہاں بڑا مد آتا ہے اس کو آپ تین الف کے برابر یعنی چھ حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے بش اس آپ کی سہولت کے لیے یہ نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کا تلفظ یوں بنے گا علیف یعنی لا کو جب کھینچیں گے مد کریں گے چھ حرکات پھر میم مشدد ہے اس پر غنہ کریں گے پھر میم جب پڑھیں گے اس پر بھی مد کریں گے چھ حرکات اس کو کھینچیں گے علیف لم باش آپ نے الف کو الفی پڑھا لام کو چھ حرکات کھینچا اور اس کے بعد میم مشدد ہے اس پر غنہ کیا پھر میم کو آپ نے چھ حرکات طویل کیا پھر سواد کو آپ نے چھ حرکات طویل کیا یہ اس کا تلفظ بنے گا جو نہیں چلے گا مروف الف کو الف پڑھا لام کو آپ نے چھ حرکت کھینچا اور میم ساکن پر اظہار کیا اور راہ کو پر کر کے پڑا اس لیے کہ کھڑا زبر علی آگے علی فلا شاد لام باش اریف پڑھا پھر لام کو کھینچا میم پر غنہ کیا آپ نے پھر میم کو کھینچا اور رو کو پور کر کے کیا شباش کاف کب پر مد ہے چھ حرکات کھینچا آپ نے ہا یا پر کھڑے زبر ہیں الف کے برابر کھینچیں گے آئین کو بھی مد کریں گے اور ساتھ ساتھ نون پر اختاح ہوگا اختاع کر کے سواد پر آپ مد کریں گے اور آخر میں دال پر قلقلہ بھی کریں گے تو ہے ہاں یعنی اس طریقے سے تلفظ بنے گا الف کے ساتھ تو بش تو ارج کے برابر کھینچا سین کو آپ نے مد کیا اور میم کے ساتھ ملاتے ہوئے میم مشدد پڑا غنہ کیا اور پھر میم پر آپ نے مد کیا تو سی و ش کو تو پڑا ارج کے برابر کھینچا اور سین پر مد کیا یا سین یا سواد, سواد, سواد, سواد اب سواد جو ہے یہ حروف مشتالیہ میں سے ہے موٹا پڑے جانے والا لہٰذا علی بھی موٹا پڑا جائے گا مد کر کے دال پر فلسلہ کر کے یہاں اس کو آپ وقت کریں گے سو شاب تینوں مد کے ساتھ پڑے لیکن یہاں اس نون تر بھی اور اس نون تر اخبا بھی ساتھ ساتھ آپ نے کیا ن نو عزیز طالبا آپ کی آسانی کے لیے ان حروف مقطعات جو مفردات ہیں ان کے نیچے ان کے تلفظ لکھ دیے ہیں تاکہ جب آپ ان کو پڑھیں تو آپ خود بخود صحیح پڑھ سکیں کہاں مد کرنا ہے کہاں غنہ کرنا ہے اور جہاں قلقلہ آتا ہے وہاں قلقلہ بھی کریں گے جہاں راہ پر آتا ہے وہاں راہ بھی پر کریں گے تو اس ترفظ کے ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ غلطی نہیں کریں گے یہ تھا سبق حروف مقطعات کا اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی عطا فرمائے